شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تاسیم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے ہلاک کر دو گے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی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 کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرط کے تم لوگوں کو یقین ہو فرآن نے اپنے احالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسا نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک فرآون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے موسا نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرط کہ تم کو سمجھ ہو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 تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کو کر دیا تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعقب کیا جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسا کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے موسا نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسی کی طرف وہی بھیجی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 جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو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 اور نیکوکاروں کاروں میں شامل کر اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا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 اور تمہارے پیرو تو رزیل لوگ ہوئے ہیں نوہ نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نوہ اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے نوہ نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے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 اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو تو خدا سے ڈرو اور میری اتاد کرو اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو اس نے تمہیں چار پائوں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 تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے لوت نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار ببال کے کے سے نجات دے سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مح برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا بے شک اس میں نشانی ہے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 بے شک وہ بڑے سخت دن کا آزاد تھا اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو اور علقہ بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے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 اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے یہ ہمارے آپ کو جلدی طلب کر رہے ہیں بھلا دیکھو تو اگر ہم کو برسوں فائدے دیتے رہیں پر رہے آواز ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں